وَذ بالله سميل عليهم من الشطان الرجم م حزوانف وونختي وبل لستط منكم ف ين كحل المصط في الزؤمنات ف ما ما ت مع من خطياتكمها واللههُ ًا بدي معكم بعضُ من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مفقنات غير مسافحات ولا متقدات أخدان فإذا أبسنا فإن أتين بفاحشة فعليهن نسق ما حل المفقنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فان تصبروا خیر اللہ و اللہ الرحیم منكم اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھے لحاظ سے جو شخص مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے تم میں سے کے حل المؤمنات کہ وہ آزاد مؤمن عورتوں سے نکاح کرے استثاب اتنی نہیں کہ آزاد مؤمنہ عورت سے وہ نکاح کر سکے فام مالا کت اے تو ان میں سے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ من یاتی کمب المینات تمہاری مؤمنہ لونڈیوں سے یعنی ان سے نکاح کر لے لونڈیوں سے اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا و اعلم ایمانی اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے بٹ جو کم تمہارا باغ باغ سے ہے یعنی تم ایک دوسرے سے ہی ہو سن کے روحنا بھی تو تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو وہ آن اجورا هنّا، اور ان کو ان کے حق مہر دو بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے معروف طریقے سے محفانات غیر مصافحات ولا مصافقات وقت جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں ولا مستقدہ کی اور وہ پوشیدہ چھپی دوستیاں لگانے والی چھپے جان بنانے والی بھی نا. فا تو حسن تو جب وہ نکاح میں لائی جا چکے ان تو اگر وہ بے حیائی والے کام کا ارتکاب کرتی ہیں نصف ماسفانات تو ان پر اس سزا میں سے آدھا ہے جو آزاد اور ہے. مم. مم. من خاشی یہ تم پر ہے خاشی کاشی منکم یہ میں سے اس شخص کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے سے ڈرے وہ کم اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ واہر غفور الرحیم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 کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے ہی یہ نکاح کر لے بشرتی کے وہ لونڈی مسلمان ہو پاک دامن ہو بدکارا نہ ہو نہ ہی چوری چھپے دوستیاں پالنے والی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 آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خرچ اخراجات اور اس کا ہاتھ محل لونڈی کی نسبت زیادہ ہے اس کی اہمیت حیثیت زیادہ ہے تو یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں یہ ذرا سستا گراپ ہے اس کو حق مہر بھی اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑے گا اور دیگر معاملات بھی اس کے باقی عورتوں کی نسبت ذرا کام ہیں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 چاہے وہ مجلس میں موجود ہو یا کسی وجہ سے نہ آ سکے اس میں کوئی مضاحہ اور حلق تو اسی طرح مالک کی بھی اجازت ضروری ہے نوٹی سے نکاح کے لیے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ہے و اللہ عالم اللہ تمہارے ایمان کو باہو بھی جانتا ہے باہ جو کم تم ایک دوسرے سے ہی ہو یعنی جب لونڈی مؤمن مسلمان ہو جائے تو اس کی حیثیت اہمیت اگر اگرچہ لونڈی ہونے کی وجہ سے آزاد عورت اس کی رشوت کم ہے لیکن صرف کیا ہوا ہے تو آدم کی نسل میں سے ہی نا ہو تو تم سارے آدم کی اوزاد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 یہاں پہ اہل سے مراد لمبی کے مالک ہیں آزاد عورت کے اہل سے مراد آزاد عورت کے اولیاد بالت بیٹا باپ بھائی چچا بالکر قریب والے ولی کی موجودگی میں دور والے کی ولاقت نہیں چلتی قریب والے ولی کی ولایت ساکت ہو جائے یا وہ موجود ہی نہ ہو اس طرح ہماری لڑکی اس کا بیٹا تو ہے نہیں تو باپ ہی اس کا سب سے پہلا روز ہے باپ اگر موجود نہیں تو پھر بھائی ولی ہے یا باپ اس کا نکاح اس کے ہم پل رشتے کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی غلط جگہ پہ وہ رشتہ اس کا ناطا جوڑنا چاہتا ہے اور لڑکی اس پر راضی نہیں انکار کرتی ہے تو اس کی ودایت اظرار کی وجہ سے شاق ہو جائے پھر بھائی اس کا ولی بنے گا اللہ حاضر ریاض قریب والے کی موجودگی میں دور والا ولی نہیں بن سکتا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 مقاطبت والی صورت میں وہ جیسے جیسے قسطیں ادا ہوتی جاتی ہیں وہ لمبی کی ملک جو ہے اس مالک سے ختم ہوتی جاتی پھر بھی اس کا نکاح اس کے مالک کی اجازت سے ہی ہوگا جب تک یہ مکمل طور پہ ادا نہیں کرتی جب یہ مکمل طور پہ آداب ہو گئی پھر اس کے جو اشابات ہیں وہ اس کے ولی بنیں گے اور اگر اشابات موجود نہیں مثال کے طور پر دارالقر سے مسلمانوں نے عورتوں کو قیدی بنایا لودیاں بن کے آئے تقسیم ہوئے وہ مسلمان ہو گئی اس نے مکاطبت کی وہ آزاد ہو گئی اب یہاں پہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے کوئی اس کا رشتے دار موجود نہیں پھر کیا ہے فص سلطان ولی ملار ولی والا اس کا کوئی ولی نہ ہو پھر سلطان اس کا ولی ہے حاکمِ وقت صاحبِ سلطان جو اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتا ہے وہ ولی ہے ہنکی تنگا تو تم ان سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی یعنی ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ وہ آتو ہن اور انہیں ان کے حق مہر دو معروف طریقے سے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے حق میں ادا کرو لودی کا حق میں ہے وہ لودی کو نہیں لودی کے مالک کو دیا جائے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 اس پہ اختیار نہیں کرتی ہاں صرف نکاح ہوا ہے جس آدمی کے ساتھ وہ اس کے نکاح میں رہے گی بیوی بن کے باقی وہ غلام ہے اپنے مالک کی اس کی خدمت گزاری اور اس کی اطاعت اور اس کے مقرر کردہ کام سر انجام دینا یہ اس کی ذمہ داری جیسے کی ویسے رہے گی ہاں یہ ضرور ہو جائے گا کہ جب مالک اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور آدمی سے کر دے پھر اس مالک کے لیے لومڈی کے ساتھ سہمت کرنا ناجائز ہو جائے گا اور اس کی اس کے سطر کو دیکھنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے باقی اس کے جو فرائض اور واجبات تھے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے کیونکہ وہ لونڈی مساناطن غیر مستقات ولا مستقاتی اخبار یعنی مسانات وہ عورتیں لوڈیاں جن سے تم نکاح کر رہے ہو مستانات وہ نکاح میں لائی گئی ہوں مسانا ہوں تو اس سے مخصوص وہ بھی مراد ہوتی ہے یعنی کماری لڑکی غیرا مستعفی لیکن یہاں پہ مراد پاکدان نکاح والی غیر مستعفی وہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں وا متفات یخدان اور نہ ہی وہ چھپی دوستی لگانے والیاں متحدہ کی اور مصافحات یہ دو لفظ مانا ان کا قریب قریب ایک یا ہے لیکن فرق ہے فرق کیا ہے کہ مصافحات ان بدکار عورتوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی اور متحدہ کی اخدان چھپے یار بنانے والے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 وہ کیا دے ان کو صرف کوڑے لگائے جائیں اور اگر ویب شام شدہ ہے تو کوڑے پچاس لگیں گے سو کوڑے نہیں لگیں گے آدھا ان کو عذاب دینا ہے آدھی سزا دیں ذالک زاری کا لمن کش یلانا سا اب یہ جتنے بھی حقام بیان ہوئے لمبی سے نکاح کرنے کی اجازت کے یہ مزکورا شروط کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے لومبی کے ساتھ اور اس کی شرطیں بھی ساری کی ساری بیان ہو گئی ان شرطوں کے ساتھ لوم سے نکاح کیا جائے جائے جائے لیکن کس کے لیے ہر کوئی لونڈی سے نکاح کرتا پھرے نہیں لونڈی لونڈی ہے اس کو لونڈی ہی رہنے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 اپنے آپ پر ضبط رکھو صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور وفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے یوریج اللہ علی بھئی کو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کرے تمہارے لیے کھول کر وضاحت کر دے تم سونن اللہ اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے بتائے جو تم سے پہلے تھے وہ علی اور تمہاری توبہ قبول کرے تم پر مہربانی فرمائے اور اللہ تعالی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 تم پہ مہربانی کرتا ہے پہلے لوگوں سے بڑا انبیاء کے طریقے جاہلوں والے نہیں جاہدی لوگوں کے طریقوں سے تو اللہ منع کرتا ہے سونان اللہ جین قبل یعنی صادقہ انبیاء کے طریقے اصل میں انبیاء کرام سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں نبیوں کا دین ایک ہی ہے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 چھوٹ دے دی گئی وقتی طور پر کسی پر پبلیاں زیادہ لگا دی گئی یہ وقت ہی کام گورنر بنیادی طور پر جو عبادات کا اور عقائد کا بنیادی تصور ہے معاملات کا جو بنیادی تصور ہے وہ ایک ہی رہا ہے وہ سننا لگی ہے جن خبری کو انبیاء صاب ان کے طریقے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے وہ یقوب عمل اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو تم پر مہربانی فرمائے واللہ علیہ حقیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے ویرید اللہ لین یتبعون الشہبات اور وہ لوگ جو شہبات کے پیچھے چلتے ہیں خواہشات کی قیرلی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیدو میل عظیمہ کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ شہوات کی تیاری کرنے والے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے وہ تمہیں کس کو فضور میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں رہ راستے سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے اللہ کی مہربانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو سیرا مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے بقول قدر انسان غیر اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی کو انسان کی کمزوری کا بخوبی علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے اس لیے اقام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سہولیات کا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 اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان شریعت لے کے آیا ہوں تو اللہ تعالی کو چاہتا ہے یوقت فائد کرے آسانیاں پیدا کرے تم کس ترتیف کرے وقوع یقین انسان ہو کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور نہایت کمزور پیدا کیا گیا جی معافی